الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین اشر رحمت آدھا گزر چکا اور آج ماہ رمضان چودہ سو تینتیس سے نہجری کی چھٹی شب آ چکی ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہر سال کی طرح لگتا ہے اس سال بھی کہنے والے یہ کہتے سنائی دیں گے رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اپنا محسبہ کرتے رہیے کہ جو جو آپ نے نیتیں کی تھیں کہ ماہ رمضان کے شروع ہونے پر میں یہ نیکیاں کروں گا یہی عبادتیں کروں گا تو آیا اس پر ہم پورے اترنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے کم از کم کو پرسنٹیج اپنی آپ بنا لیں کہ کیا ہوا مدنی انعامات لے لیں یہ اپنا احتساب کرنے کی سیلف کرنے کی اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگرچہ کہ آپ کا جو وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین جو دعوت اسلامی کے ماحول سے اس سچ کو ایسے وابستہ نہیں ہیں لیکن جو میں آپ کو جو مدنی انعامات کے حوالے سے جو عرض کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کا کوئی اس طرح مطلب کہ وابستہ اگر نہیں بھی ہیں تو مدنی آمد لے سکتے ہیں مدنی آمد یہ مختوت المدینہ یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ایک رسالہ ہے جس کو پور کرنا ہوتا ہے اعمال کے حوالے سے اس میں حساب کتاب ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام کیا یہ کام نہیں کیا یہ کام کیا یہ کام نہیں کیا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ نے واقعی کوئی ایسی نیتیں کی ہوئی تھی رمضان المبارک کے حوالے سے کہ میں تقوع اور پرہیزگاری اختیار کرنے میں کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے تو وہ روز روز کا وہ پوچھنا وغیرہ کا جو سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ امید ہے کہ ہماری وہ یاد دہانی کے حوالے سے ہمارا معاملہ چلتا رہے گا اور امید ہے کہ رمضان مبارک میں ہم اپنے اعمال کا تحفظ کرنے میں اعمال کا حساب کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں تو مدنی انعامات ضرور حاصل کیجئے اور فکر مدینہ کرنے کی کوشش کیجئے میں میرے اسلامی بہنوں کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کے بھی فکر مدینہ مدنی انعامات 63 تھری ہیں تریسٹھ مدنی انعامات مگر مجھے بلکہ کتنے بار بار یہ جی آ رہا ہے کہ جو نئے لوگ ہوں گے سوچیں گے یار یہ کیا مدنی انعام تو مدنی انعام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں انگلش میں ہے اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے مدنی انعامات یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اس کو ضرور آپ حاصل کریں یہ دیکھیے یہ اس کا مطلب کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی ان اللہ تعالیٰ یہ ایک ڈراس بنے ہوئے ہیں اس کو مطلب کہ فل فل کرنا پڑتا ہے نا یہ آپ خود ہی مطلب کہ جیسے کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہے آپ اپنی قلم کو ہاتھ میں لیں اور دیکھ لیں کہ میں نے اوراد وظائف و درود پاک جو تین سو دفعہ پڑھنے پڑے نہیں پڑھے اچھا پڑھ لی ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ آپ نے رائٹ کر دیا اچھا نماز باد جماعت مسجد میں تکبیر اللہ کے ساتھ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی اس کو آپ نے دیکھ لیا سورۂ خلاسو فاطمہ سورے ملک وغیرہ کی تلاوت کی نہیں کی اس کو آپ نے ویسے رائٹ کر دیا مطلب ایک یہ ریکارڈنگ سسٹم ہے آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے کہ اذان کا جواب آپ نے دیا یا نہیں دیا اچھی اچھی نیتیں آپ نے کی یا نہیں کی اس کی اس سے حساب سے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب جا کب ہم اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ہی احتساب کے بارے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں اپنی اعمال کا جائزہ لینے کے حوالے سے فرصت نہیں ملتی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ مدنی انعامات دیے گئے ہیں اس کے ذریعے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مجھے کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں پھر کون کون سی بکس کی میرے لیے اسٹڈی کرنا ضروری ہے عقائد کے انشاءاللہ اس میں اصلاح کا آپ کا بہترین ذریعہ بنے گا یہ مدنی انعامات کا رسالہ تو بہت سارے اس میں معاملات اخلاقیات جو ہوتے سوشل مینرز ہوتے ہیں جو آپس آپ کے بامی تعلقات ہوتے ہیں ایون کہ ہمارے گھر کے ماحول کو کس طرح ہمیں بہتر بنانا ہے اس کی بھی اس میں سوال موجود ہے اب اس کی ڈیفینیٹلی اس کی تفصیلات کے لیے آپ کو آگے بکس کی طرف جانا پڑے گا اس میں نشاندہی ہے کہ فنا جگہ پر یہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جیسے انیس مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں مدنی ماحول بناتے نہیں بناتے تو اب وہ آپ کو وہ بکس میں دعوت اسلامی کی وہ انس بتا دیں اتنی ساری چیزیں ایک رسالے میں چھوٹے میں نہیں آ سکتے تو یہ عرض کرنے کا مقصد تھا میں نے کہا چلیں آج اشرار رحمت کا آدھا آدھا اشرار رحمت گزر گیا اگر اب تک آپ نے سیلف uh, اکاؤنٹیبلٹی خود احتسابی کا نظام اپنے گھر میں یا اپنی پرسنل لائف میں ایکٹیویٹ نہیں کیا تو میری مدری التجا ہے پولیس کو کریں اسلامی بہنیں اپنے مدنی انعامات اور اسلامی بھائی اپنے لے لیں مدری منوں کے مدنی انعامات الگ ہیں اچھا یہ ممکن ہے کہ جیسے کہ آپ ابھی اسپیشلی uh, باب المدینہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جو شاید اس وقت دسترخوان میں بیٹھی ہوئی ہوگی اور گھر والے سب سب شامل ہوں گے کئی لوگ کھا چکے ہوں گے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جیسے کہ روزانہ کا ایک معمول ہے کیا یہ ممکن ہے کہ باپ جیسے کہ بیٹھے ہیں تو چلو بیٹا فکر مدینہ کر لیتے ہیں تو دو چار منٹ کے اندر پانچ سات منٹ کے اندر ایک فکر مدینہ ہو گئی اور آپ نے وہ فل کر لیا اپنے رشتہ لے کو جب بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں تو ان شاء اللہ امیدا بہت فائدہ ہوگا اور میں مطلب کہ ایک کہتا نا یار یہ دعوت اسلامی کا ایک تنظیمی حوالے سے ایک بات بیان کر رہا ہے ڈیفینیٹلی دعوت اسلامی کے تنظیمی حوالے سے ہی میں ایک بات بیان کر رہا ہوں لیکن یہ آپ کی اور ہم سب کی اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق تطا فرمائے یہ بھی ایک جنت کی تیاری کا ذریعہ ہے کہ ہم مدنی انعامات کے ذریعے جنت کی تیاری کرتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جنت کی تیاری پر ہم کچھ نہ کچھ روزانہ بیان سنتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نشاد فرمایا اللہ تعالی نے تین روز میں حضرت سعیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبین سلاۃسلام سے ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات کے ذریعے جو کلام فرمایا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اے موسا علیہ السلام میرے لیے عمل کرنے والوں نے دنیا سے بے رغبتی جیسا کوئی عمل نہیں کیا اور مقربین نے ان پر میری حرام کردہ اشیاء سے بچنے جیسے کسی اور عمل سے میرا قرب حاصل نہیں کیا اور میری عبادت کرنے والوں نے میرے خوف سے رونے جیسی کوئی عبادت نہیں کی حضرت سعیدہ موسا کلیم اللہ علی نبینہ والے صلاح وسلام نے عرض کیا اے ساری کائنات کے ارب اور روز جزا کے مالک تو نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے اور تو انہیں کیا بدلاتا فرمائے گا تو اللہ از وجاللہ نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کے لیے تو میں اپنی جنت کو مباح کر دوں گا اور اسے جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا لیں اور اپنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والوں کو یہ انعام دوں گا کہ جب قیامت کا روز آئے تو میں پرہیزگاروں کے علاوہ ہر بندے میں سخت حساب لوں گا کیونکہ میں پرہیزگاروں سے حیا کروں گا اور انہیں عزت اور اکرام سے نوازوں گا پھر انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرماؤں گا اور میرے خوف سے رونے والوں کے لیے رفیع آئلہ ہوگا جس میں ان کا کوئی شریک نہ ہوگا کتنی پیاری روایت ہے کہ اللہ کی یاد میں رونے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعام اور اکرام فرمائے گا رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت موضوع کو لینے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے میٹھے اسلام بھائی اس پر فتن دور میں ہم اس قدر عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں کھو چکے ہیں دنیا کی محبت میں اس قدر ہم ڈوب چکے ہیں کہ اللہ عزبہ کے خوف سے اس کی یاد میں اس کو راضی کرنے کے لیے جیسا کہ رونا ہی بھول گئے کہ یہ بھی کو رونا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے جو اللہ کی یاد میں روتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتا ہے اور جو آنسو کے قطرے اس کی آنکھوں سے بہتے ہیں یہ بڑے بڑی برکتوں والے ہیں ان کی بڑی پذیرائی ہے اس لیے آج جنت کی تیاری کے لیے آئیے کچھ خوف خدا سے رونے کے متعلق روایتیں سنتے ہیں جیسے کہ ایک واقعہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اسی طرح حضرت سیدنا ہیشم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا پیار آ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاء فرمایا کہ اگر آج تمام وہ مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے ان سب کی بھی مغفرت کر دی جاتی کیونکہ اس کے لیے ملائکہ رو رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں اللہ عزب اجل کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے یہ رونا ہے ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب ازب جلح کے حضور کسرت سے رویا کرتے تھے آلہ حضرت امام سنت ارض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی تو رونا اختیار کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہمارے آنسو اللہ از وجاللہ کے خوف سے اللہ از وجاللہ کی یاد میں بہیں حضرت ہیں کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی بارہ اٹھائیس کی تحریم کی چھٹی آیت ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے یہ پوری آیت ہے یا اے ایمان والو اپنے اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے یہ آیت کریما ہے تو اس کا یہ حصہ جب تلاوت ہوا وہ کود وَالْحِجَارَةِ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی پھر اسے ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی تو اب جہنم کالی سیاہ ہے اس کے شعرے نہیں بجتے یہ بیان فرمایا یہ سن کر اب پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک حبشی چیخے مار کر رونے لگا تو جبل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک شخص ہے اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی تو جب امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالی فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا خدا کی یاد میں خدا کے خوف سے جہنم کا خوف یہ ہمیں رولانا چاہیے اس کا ہمیں خوف ہونا چاہیے اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے ہماری بےباکیاں ہماری کوتائیاں جو ہم دن رات کرتے ہیں ہمارے کس کول سے ہمارا رب ناراض ہو جائے ہمارے کس فیل سے ہمارا رب ناراض ہو جائے ہم نے ایسا کون سا کام کیا ہمارا رب ناراض ہو جیسے کل کے میں نے بیان میں کافی گناہوں کا ذکر کیا ہماری کافی بے احتیاطیاں اور بے باقیوں کا میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اب یہ جو بے باقیاں بے احتیاطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں اب اپنے رب ازولہ سے معافی بھی تو مانگنی ہے نا اس کو راضی بھی تو کرنا ہے ناراض ہم اس کو کر رہے ہیں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اچھا پھر اس پر ندامت نہیں ہے افسوس نہیں ہے گناہوں کا ازالہ آنسو سے خش تو ہو جاتا میرے گناہوں کا ازالہ آنسو سے کشت تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے ہر سا رے جنا دے مل Thank you, Thank you. ہی ہے جو نیک بنائے گا وہی وہ نیک بنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے اسلام بھائیو ایسا نہیں کہ ہماری آنکھ میں آنسو نہیں ہے ہم روتے ہیں کاروبار کم ہو جائے تو رونا آتا ہے کوئی ٹینشن آ جائے تو رونا ہوتا ہے بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو بھی رونا آتا ہے کوئی انتقال کر جاتا ہے صدمے سے بھی رونا آتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری آنکھوں کے آنسو ہی ختم ہو گئے لیکن آقا کے غم میں मदीने کی یاد میں مدینہ کی محبت میں فکر مدینہ میں سوز مدینہ میں یاد مدینہ میں خوف خدا سے عشق رسول میں جو رونے والی آنکھ ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آج ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے وہ تو وہ کیفیت ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے ابھی لہسن دکھتے ہیں غم روزگار میں تو میرے अशक بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی ہے کہ ہمارے آنسو بیٹے ہیں میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں رلائے بس بجے تیری محبت یا رسول اللہ تو آنسو ہمارے بے تو رہے لیکن خوف خدا سے نہیں بیٹھے ہم خوشیوں میں جیسے کہ اللہ اپنے رب از راہ بھول سے جاتے اس کی فرما برداری کوئی چیز ہمیں یاد نہیں رہتی جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو زائے عزیز جائے گا صدمہ تو ہوگا ایک فطری چیز ہے اس سدمے سے آنسو نکلیں گے یہ بھی فطری چیز ہے لیکن کیا اس وقت ہم اپنی موت کو یاد کر کے روئے قبر کو یاد کر کے روئے اپنے انجام کو یاد کر کے روئے آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار یہ کیا, کیا مطلب کہ بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہوں رونے کے فضائل تو آپ سنیں خوف خدا سے رونے کے متعلق روایتیں تو ہم سنیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسو کے ذریعے سے کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اسے جہنم کی آ کبھی نہ چھوئے گی میں یہ عرض کر رہا ہوں ہم حفلت میں ہمیں صرف کہتا ہے مار کر ہنسنا آتا ہے ہمیں تفریح کرنے آتی ہے یہ رونا بھی کوئی عمل ہے خوف خدا سے اپنے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا یہ بھی کوئی عمل ہے یہ دل خوف خدا سے تڑپنا یہ بھی کوئی عمل ہے اس سمت ہماری کو ایسا لگتا ہے کہ توجہ نہیں ہے یا ایسا کوئی ہمارے نزیر کو سبق نہیں ہے یا ایسی کو ہمارے لیے شاید تربیت نہیں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم فرماتے ہیں جو آنکھ آنسو سے بھر جائے اللہ عزوجل اس پورے جسم کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے اور جو قطرہ آنکھ سے بہ کر رخسار پر رہ جائے اس چہرے کو ذلت و تنگ دستی نہ پہنچے گی اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پر رحم کیا جاتا ہے آہ دیکھے اب یعنی اگر کسی امت میں ایک بھی رونے والا ہو تو اس کی وجہ سے ساری امت پہ رحم کیا جاتا ہے اور ہر چیز کی ایک مقدار و وزن ہوتا ہے مگر اللہ حضرت اللہ کے خواب سے رونے والا آنسو آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا یہ ہے آنسو خوف خدا سے بہنے والا آنسو جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسا نظر آتا ہے کیسے روتے ہیں آپ نے دیکھا سے روتے ہیں یہ خدا کو یاد کر کر کے روتے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ایسے ان کے ہوں قطرے نکلتے ہیں ان کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے اقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص اللہ از کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں تو اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا یہ ہے اللہ ازب کی یاد میں رونے کی برکت اور اللہ از وجاللہ کی یادیں رونے کی فضیلت ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں مت اسلامی بھائیو ان واقعات ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام اللہ کے خواب سے اللہ و کی یاد میں سینکڑوں برس رونے کے واقعات ہیں قصرت کے ساتھ رونے کے واقعات ہیں آزاری کے ساتھ رونے کے واقعات ہیں صحابہ کرام مردوان کی سیدت ہم پڑھتے ہیں کفرت کے ساتھ صحابہ کرام علی موریدوان کے رونے کے واقعات ملتے ہیں امام اعظم کو دیکھتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں امام مالک کو دیکھتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں امام شافی کی سیرت پڑھتے ہیں تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں امام اشمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحیم اللہ المبین ان سب کی سیرتیں پڑھتے ہیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں عائمہ محدثین کی سیرت پڑھتے ہیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں دیگر بزرگان دین اب داتا صاحب کی سیرت پڑھے غریب نواز کی سیرت پڑھے حاجی علی بمبئی والے جو ہیں ان کی سیرت پڑھے تاج فر والے تاج الدین بابا کی سیرت پڑھیں اس کے علاوہ دنیا بھر کے اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں ہم ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں ان کی سیرت میں خوف خدا اور خوف خدا سے رونا اور خوف خدا سے تھر تھرانا خوف خدا سے کانپنا ہمیں ملتا ہے یہ وہ کیفیات یہ وہ ادائے یہ وہ ان کے مطلب طرز زندگی تھا جو آج ہمارے معاشرے میں اس کی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں سید چی جن جگہوں پر اس طرح کے نظارے واقعات مل جاتے ہیں لیکن سچ اگر ہم اپنی اوور آل معاشرے پر نظر رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ معاشرہ خوف خدا سے رونا جیسے نا بھول سا گیا ہو بس ہوٹلنگ یہ تفریح ادھر جانا ادھر جانا یہ دعوت تو وہ تفریح تو یہ دوست وہ ایسا دوست جو روتا خوف خدا سے ہم کو اچھا بھی نہیں لگے گا یار یہ تو روتا ہی رہتا ہے یار اس کا کام ہی روتا ہی رہنا ارے خدا کے بندوں اس کے قریب جا کر بیٹھو کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رونے والی آنکھ کو رونے والا دل لگتا ہے کہ اس کے پاس دیتو اس سے تمہیں بہت کچھ ملے گا اس اسے بزوگان دین ہم دیکھتے ہیں خود امیر السنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر سنت کی سیرت ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کثرت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا جاتا ہے خود باہر رمضان میں آپ شہری کے بعد دیکھیں افطار کے بعد دیکھیں کچھ دیر کے بعد دوبارہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امیر سنت کے یہاں کلام پڑھے جاتے ہیں تو اس کلام میں کیا گناہوں کا احساس جہنم کی آگ کا تصور یہ انسان کو رلایا جاتا کوئی بھی ڈر کوئی بھی خوف آپ کو رلاتا نہیں رلاتا آپ پریشان نہیں ہو جاتے کسی بھی ڈر اور کسی خوف کی وجہ سے تو جو ڈر اور خوف حقیقی طور پر ہمارے دل میں ہونا چاہیے خدا کا خوف خدا کا ڈر وہ کہاں ہے پھر اللہ کی محبت ظاہر جس سے محبت کروں گا اگر میں اس کی مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا جس سے کہ مجھے لگے گا کہ میں جسے جس محبت کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے گا میری کفیت کیا ہوگی یہ بتائیے چلے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں ناراض ہو جائے میرے تن بدن میں مطلب کہ جرجی آ جائے گی جیسے میرے روح نکل گئے اور میں اس کو منانے کے لیے کتنی کوشش کروں گا تو اللہ کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس, اس کو ناراض نہ کریں اس کی نافرمانی نہ کریں اور بات بشریت اگر ہم سے کوئی خطا کو غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو منائیں اس کو اپنے بندے کے آنکھ سے نکلنے والا آنسو بےحد پسند ہے اور اس کی برکت اس کی فضیلت ایک اور جگہ میں نے پڑی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمائے جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے یعنی اگر ہم دودھ دھوتے ہیں جانور سے تو جب دودھ نکلتا ہے تو کوئی شخص اب وہ تھن دو سے دودھ نکلا تو کوئی شخص نہیں وہ دودھ اب اس تھن میں واپس نہیں ڈال سکتا تو خوفِ خدا سے رونے والا جہنم کی آگ سے یوں نکل جاتا ہے کہ جیسے کہ دودھ پھر سے تھن میں واپس نہیں داخل ہو سکتا اور فرمایا راہِ خدا کا گبار اور جہنم کا دھما کب بھی جمعہ نہ ہوں گے اب غور کیجئے یہ ساری میں خوفِ خدا سے رونے والی خوفِ خدا سے بلکنے والی اور تد حکونا تد, تد, و تد حکونا ولا تبکون اور ہستے ہو اور روتے نہیں یہ پورا ترجمہ کنزو ایمان ہے میرے سامنے تو کیا اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہستے ہو روتے نہیں حدیث پاک ہے پوری روایتیں میرے سامنے یعنی حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آئے تھے قریب حاضل ہوئی تو کیا اس بات سے تعجب کرتے ہو ہنستے ہو روتے نہیں تو اسحاب صفا رضی اللہ تعالی عنہم اتنا روئے کہ ان کے آنسو ان کے رخصانوں پر بہنے لگے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ بھی ان کے ساتھ رونے لگے آپ کو روتا ہوا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے گا جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور گناہ پر اصرار کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اور اگر جن کہ یہ حدیث کا خلاصہ ہے آگے بھی حدیث ہے مگر میں یہیں تک روکتا ہوں تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم اللہ کی یاد میں روئیں اور رونے کی کوشش کریں یہاں تک کہ اگر کہیں رونا نہ آئے تو رونے سے صورت بنا لیں اللہ سے اس کی محبت کا سوال کریں اللہ سے اس کے خوف کا سوال کریں تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کاپ تا دو یہ ضرور ارز کر دوں کہ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے ہر عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ محض اللہ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رونا چاہیے اچھا اگر کوئی رو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے یہ یاد رکھے گا یہ جملہ درست نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یار یار دیکھو دکھانے کے لیے رو رہا ہے ٹھیک ہے تم رو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے یہ ریا کاری کر رہا ہے یہ دکھا ہوا کر رہا ہے آپ کے پاس کیا ایسا مطلب کہ کوئی ہے ایسا پیمانہ جس سے آپ نے اس کو چیک کیا اور اس میں لکھا ہوا آ گیا یہ ریا کار ہے یہ ریا کاری کی وجہ سے رو رہا ہے یہ آپ کی بدگمانی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو سدے میں میں نے روتے ہوئے دیکھا تو دل میں آیا کہ یہ دکھا ہوا کر گھر میں اکیلے میں اللہ کی یاد میں رونا چاہے فرماتے اس ایک اس کے بارے میں گمان کرنے کی وجہ سے چالیس دن تک تحجد سے محروم کر دیا گیا ہم یہ کیوں سوچتے کہ یہ روتا ہے یہ یوں روتا ہوگا بھائی آپ بھی رو بلکہ اس پر رو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا <laughs> اس پر رو نا کہ یہ رو رہا ہے، میں کیوں نہیں رو رہا ہوں نظریں جھکا کر خوف خدا کے ساتھ روئیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے آنسو مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آنسو عطا کرے جو ہمارے دل کے زنگ کو دھوئیں اللہ ایسے آنسو عطا کرے جو ہمیں خوفے ہمیں اللہ کا قرب عطا فرما دے لوگوں کو واقع دکھانے کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے رونا کیسا ارے یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ واہ کر دیں گے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے ہمیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے رونا ہے ہمیں رب کی محبت پانے کے لیے رونا ہے ہمیں جنت پانے کے لیے رونا ہے ہمیں جنت کی تیاری کے لیے رونا ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رونا ہے ہمیں اللہ سے دور کرنے والے آنسو نہ چاہیں ان آنسوں سے ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں کہ جو روئیں جو بے ہیں مگر اللہ سے دور کر دیں ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے اللہ کی محبت چاہیے اخلاص اخلاص اور اخلاص اللہ ریا کرے اور دکھاوے سے بچائے حب جا سے بچائے اور ہمیں اس کی یاد میں رونے والی آنکھ تا فرمائے ابھی میں دیکھ رہا ہوں دوسرے اسکرین پر امیر سنت کے یہاں کلام کا سلسلہ جاری ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اس کلام کو سن کر ہماری آنکھوں سے خوف خدا سے جائے گناہوں کی ندامت سے جائیں اور ہم بھی گناہوں سے باز آ کر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت کی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین باہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے میر سنت کی طرف چلتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد